الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم كَانَ كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه عیسائی مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ اقل صاد السلام کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ یہ یہود جو ہیں وہاں کے ان کے شکوک و شبہات دور ہوں دین کے حوالے سے اور وہ اسلام قبول کر لیں بہت زیادہ ہی انہیں تڑپ تھی اس بات کی کہ یہودی مسلمان ہو جائیں لیکن وہ یہودی تھے وہ اسلام کی طرف مائل نہ ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالان سا مبارکہ میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ تم انہیں چھوڑ دو ایک طرح سے کسی بندے کی اصلاح سے مایوس ہو جو نا یہ مایوسی بھی رامت ہے بندے کسی کو کوئی بندہ ہو مثال مطلب مطلب کے طور پہ عرض کرتا ہوں آپ کو کوئی بندہ ہو اس کا بیٹا पा ہو وہ بگڑا ہوا ہو رات دن اس کے دل میں ایک ہی فکر ہوتی ہے یہ کسی طریقے سیدھا ہو جائے ہے یا نہیں پریشان ہوگا نا رات دن ایک دن آتا ہے وہی بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے دفاع مارو اسے نہیں سیدھا ہوتا تو نہ ہو میں ایسے اپنا خون کم کر رہا ہوں اپنے آپ کو گٹایا جا رہا ہوں چھوڑو پڑے دفع مارو اسے یہ والی مایوسی جو ہے نا یہ بھی اس کے لیے راحت کا سامان ہوتی ہے بے فکر ہو جاتا ہے دفاع مروئی سے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہودیوں سے یہودیوں کی طرف سے یہ شکوک و شبہات پیش ہوتے تھے دین اسلام کے حوالے سے اور ان کا ایمان نہ لانا تو شہاب کرام جو ہر وقت غم کی کیفیت میں رہتے تھے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی کہ تم انہیں چھوڑ دو دفع مارو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا اس مبارکہ میں ان کے عالموں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ان کے علماء کیسے تھے یہودیوں کے اللہ تعالی نے فرمایا وما کے محبوب کے سیابا کیا تمہیں یہ تم ہے کہ یہ تمہاری بات کے یقین کر لیں گے تمہاری بات کو مانتے ہوئے کلمہ پڑھ لیں گے تمہیں یہ تم ہے ابھی بھی وقت وقد, وقد, وقد کا نہ فریق یسما نہ کلام اللہ حالانکہ انہی میں سے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنا اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنا ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه بهم يعلمون سننے کے بعد انہوں نے تحریف کر دی اس میں من بعد ما عقلوا سمجھنے کے بعد بھی سن لیا سمجھ لیا سننے, سمجھ لیا سننے سمجھنے کے بعد بهم يعلمون وہ یہ بھی جانتے تھے اس میں تحریف کرنا رب کے کلام میں ہیر پھر کرنا بڑا گناہ ہے باوجود اس کے انہوں نے ہیر یہ ذہن میں رہے تحریف جو ہے وہ حرف کو آگے پیچھے پھیرنے کو کہتے ہیں اور مانے مانے کو پھیر دینا یہ تحریف مجازم کہا جاتا ہے مجازم اسے اس تعریف کہتے ہیں حالانکہ تحریف جو ہے نا وہ لفظی ہوتی ہے حرفوں کو ہیر پھیر کر دینا عبارت بدل دینا یہ تعریف لفظی ہے تو باقی جو ہے وہ مانوی تعریف اسے تحریف, اس تحریف مانن کہتے ہیں مجازن کہتے ہیں بگرنا وہ تعریف ہے نہیں لیکن مجازن اسے بھی تعریف کہتے ہیں کہ مانا بدل دینا عبارت بدل دینا اور مانا بدل دینا یا پھر عبارت وہ ہی رہے مانا تبدیل کر دی جائے تو, تو یہ ستر لوگ تھے ان کے جو پوری بنی اسرائیل میں متقی پرہیزگار جانے جاتے تھے تسبے پھیرنے والے تھے علیہ السلام ساتھ لے کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا آئی نے کہیں ہر حال میں تمہیں اس پر عمل کرنا ہے جو بھی ہو جائے ان کے مطالبے پر کتاب انہیں عطا کی گئی تھی تو وہ جب وہاں سے واپس آئے تو آ کر انہوں نے کہا کہ رب فرما رہا ہے ہم نے یہ بات کانوں سے سنی ہے تم سے ہو سکے تو عمل کر لینا اگر مشکل لگے تو چھوڑ دینا یہ ان کے مولویوں کا حال تھا یہ ان کے یعنی جو متقی پرہیزگار تھے ان کا حال یہ تھا ہاں بتائیں جی آج ہمیں علما کو جو کہتے ہیں کہ یہ بنی سریل کی یہودیوں کی طرح ہیں یہودیوں کی طرح یہ مولوی ہیں تو بتائیں یار آج ہمارے علماء یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ علماء کی بات کر رہا ہوں باعثوں کی اور خطیبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یا مولوی جو تنخواہیں لے کے ہیر پھر کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں علماء حق جو ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں علمائے حقہ مارے الحمدللہ آج بھی حق پر قائم ہیں یہ <سلام> اللہ تبارک نے حضور کی امت کو شان عطا فرمائی ہے ہیں علی سعد السلام کے ساتھ چھ لاکھ سے بھی زائد بندہ اور وہ اڑ گیا جہاد پر جانے سے سب نے بھیا کو زبان کہہ دیا ہم تو نہیں جاتے بیٹھے ہیں ادھر اور آکل صحت اسلام کے ساتھ تین سو تیرہ بندے ہیں وہ روانہ ہو رہے ہیں اور آکل ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں کیا کرو گے تم تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ان کی طرح نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے کہا تھا اگر آپ فرمائے تو ہم اپنے گھوڑوں گھوڑوں سمیت دریاؤں میں چھلانگے لگا دیں گے اللہ ہم اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تلواریں بھی نہیں ہیں ہمارے پاس جتنے بندے ہمارے ہم اتنے بندے بغیر تلواروں کے ہم کیسر و کیسر کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے ہم یہ کے کی کی تربیت دیکھیں اور ان کی جان ساری دیکھیں اور ان ان غلامی دی محبوب ہے ایسے حضور نے فرما کے بیٹھ جاؤ حضور خود شاہ فرما رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہو رہے تھے ابھی آپ کا ایک پونچر مسجد کے اندر تھا ایک باہر تھا وہی وہ بیٹھ گئے انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ اندر والا پاؤں یا باہر اٹھا کے رکھوں تو حضور کی نافرمانی ہو جائے یا باہر والا پاؤں اٹھا کے اندر رکھوں تو حضور کی نا فرمانی ہو جائے کہا حضور کا آواز جہاں پہنچی ہے وہیں بیٹھ جانا چاہیے بعد میں عکل میں عبداللہ کدھر ہے انہیں کہ وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں میں کیوں انہوں نے کہا آپ نے نمایا تو بیٹھ جائیں عبداللہ اللہ کہنے لگے حضور نے نمایا بیٹھ جائیں تو میں نے کہا میرے لیے حکم ہو میں اس لیے بیٹھ گیا وہاں میں تو کسی اور کو کہہ رہا تھا مسجد میں حضور فرما رہے کہ بیٹھ جائیں کے غلام گھر کھڑے ہوئے ہیں وہیں بیٹھ گیا بتائیں, بتائیں کیا شان ہے حضور کے غلاموں کو یہ جو سامنے بس بس سامنے بس بس کیا نا پوری کائنات میں کسی بھی نبی کے مرنے والے میں یہ بات نظر نہیں آتی ایسے اور الحمد للہ الحمد للہ عیسب علی سیت السلام صرف چالیس دن کے لیے گئے تھے رب تعلیٰ کے پاس اور پیچھے ہارون علیہ کو ہونے کی, کی پوجا کرنے لگ گئے ہاں امام الانبیاء علیہ چودہ سو سال پہلے مکے کے اندر اور مدینے کے اندر توحید کا اعلان کیا تھا آج بھی یہاں بیٹھے لوگ رب کو ہی سیدھا کر رہے ہیں بتائیں, بتائیں کیسی اتباع جو ہے نا اتباع کا جذبہ رب بارک وطالعہ نے محبوب علیہ صحت کے علاموں کو عطا فرمایا ہے جی, باہ جی باہ اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو لوگ یہ ان کے مولیوں کا حال ہے ان کے علماء کا حال ہے رب بارک وطالع نے فرمایا کہ محبوب الشاب تم ان سے امید رکھتے ہو جو رب کے کلام میں ہیر فر کر جائیں جو رب کے کلام میں ہیر فر کر جائیں کہ وہ تم پر یقین کر جائیں گے جن رب کے کلام پر یقین نہیں اور آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں یہودیوں کے یہ ذہن میں رہے مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے نا یہاں منافقوں کا جو گروہ تھا وہ منافقوں کے بھی دو گروہ تھے ایک منافق تھے مدینہ کے رہنے والے لوگ اور سر میں سے لوگ بھی منافق بنے تھے اور دوسرے منافق تھے یہودیوں میں سے یہودی لوگوں کو کہتے تھے کہ تم منافق بن کے ان میں داخل ہو جاؤ صبح کے وقت وہ کلمہ پڑھتے شام کے وقت چھوڑ دیتے کہتے ہیں ہمیں تو مزہ نہیں آیا ان کے دین کا ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا صبح کو کلمہ پڑھیں گے تو مسلمان جو ہیں وہ ان کے قریب آ جائیں گے واہ واہ وا وا کیا ہمارا دین سچا ہے اس لیے تو یہ مسلمان ہوئے ہیں شام کے وقت یہ دین چھوڑ جائیں گے تو لوگ بھی شک و شبہ میں شبح میں مبتلا ہو جائیں گے اگر دین سچا ہو تو یہ کیوں چھوڑتے نا جی یہودیوں میں سے بھی گروہ تھا اس مبارکہ میں پہلے جو اس پارے کے شروع میں کے شروع میں بیان ہوا کہ امن و کالو امنا وہاں یہ والے منافق نہیں ہے یہ وہی منافق ہیں دوسرے یہاں پہ خاص ان منافقوں کی بات ہو رہی جو یہودیوں میں سے منافق تھے وہ کیا کرتے تھے جی وئی زینہ امن و کالو امنا ہمایا کہ جب وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو ملتے تو آ کر کہتے آ ہم بھی لے آ ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہم, لے آئے ہم لے آئے وَإذا خلا جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے یہودیوں کے پاس اپنے مولیوں کے پاس جاتے تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے اب ان کا عمل کیا ہے اور ان کا عمل کیا ہے یہ ذرا غور سے سنیں آپ کو پتہ ہے دو بندے ہوں ان کی آپس میں لڑائی ہو تو ایک بندے کو کسی سے کچھ مقصد لینا ہو نا تو وہ مقصد لینے کے لیے چار دن پاس جا کے بیٹھے گا اور ایسا ایسا اس کے مخالفوں کے بارے میں بات کرے گا اسے یقین دلوائے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں ہے یا نہیں اسے اس کے مخالفوں کے بارے میں بات کر کے چاہے وہ اس کا دوست کیوں نہ ہو وہ پر لیکن اسے یہ ظاہر کرے گا میں مخالف ہوں اس کا بھائی کیونکہ میرے تو تیرے ساتھ تعلق ہے لیکن جیسے اس کا مقصد پورا ہوگا مقصد براری ہو جائے گی تو پھر یہ اس کے ساتھ جا ملے گا حال ان یہودیوں کا بھی یہی تھا جو منافق بنے ہوئے تھے یہ آتے تھے اور کچھ باتیں تورات شریف میں جو آکلسلام کے اوصاف شریف پر مشتمل ہوتی انہیں بیان کرتے تھے سیاب کے سامنے یقین دلانے کے لیے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں کہتے جی دیکھے بالکل قرآن کی جو یہ آیت ہے نا یہ والا حکم تو ہماری تورات میں بھی موجود ہے ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا اوساف حضور کے یہ واقعی ہماری کتابوں میں موجود ہے یہ دلیل چھپاتے ہیں یہ باتیں آپ کو بتاتے نہیں ہیں تو کچھ باتیں یہ بیان کر دیتے تھے ان میں سے جو ان کے مولوی بیان کرتے تھے پہلے جب حضور تشریف لے آئے تو پھر تو انہوں نے بیان کرنا ہی بند کر دیا نا پھر تو ہیر پھر شروع کر دی تو انہوں نے جو پہلے ان سے سن رکھا تھا وہ آ کے بیان کرتے تھے کہ تمہارے نبی علیہ صاحب السلام کے بارے میں یہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہم نے اپنے علماء سے سنی ہیں یہ واقعی ایسی باتیں ہیں ہم اس لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں اب ہوا کیا جی وہ جب جاتے نا اپنے ان کے پاس یہودیوں کے پاس اپنے علماء کے پاس تو وہ آگے علی جاتے تو پھر کالو وہ یہودی علما کہتے تھے اتوح سون ہوں بما فتح اللہ علیہ تم وہ چیزیں انہیں کیوں بیان کرتے ہو جو اللہ نے سر تم پر کھولی ہیں وہ کیوں بیان کرتے ہو جا کے ان کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں تمہارے لیے کھولے تمہارے لیے بیان کیے وہ بیان نہ کرو تم ان کے سامنے کم نہیں تو یہ تمہارے ساتھ جھگڑیں گے تمہارے رب کے ہاں تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے تمہارے ساتھ جھگڑیں گے یہ لام جو ہے نا یہ آکیبت کا ہے یہاں پہ یعنی اس کا انجام یہ ہوگا لے یو ہاتھ لام جو ہے یہ آکبت کا ہے مطلب یہ اس کا کہ وہ تمہارے لیے انجام کار یہ ہوگا کہ یہ تمہارے خلاف جھگڑیں گے تمہارے رب کے پاس مطلب کیا ہے ایک تو رب تبارک کو تعالیٰ کے پاس جھگڑنا جیسے کہتے نا کسی کو یہ تو بندہ اند اللہ جھوٹا ہے اللہ کے ہاں بھی جھوٹا بندہ یہ رسول اللہ کے ہاں بھی جھوٹا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا قرآن اسے جھوٹا کہہ رہا ہے اسے رسول اللہ کا فرمان جھوٹا کہہ رہا ہے اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہے یہ رسول اللہ کے ہاں جھوٹا ہے اند اللہ جھوٹا ہے یہ اند اللہ کا ہے یہ کیا ہے ان دلہ کا ذاب ہے ایک معنی تو یہ ہوا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ان دلہ ان کے ساتھ جھگڑنے کا ان کو جھوٹا کہنے کا یہ قیامت کے دن ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب یہودی بھی جائیں گے اور مسلمان بھی جائیں گے اس وقت اہل اسلام کہیں گے رب کی بارگاہ میں مولا یہ جانتے تھے ہمارے حبیب علیہ السلام سچے ہیں یہ ہمیں بیان کرتے تھے باوجود اس کے نہیں مانتے تھے تو یہودیوں نے یہ کہا کہ تم اللہ کے ہاں بھی ذلیل ہو جاؤ گے دنیا میں بھی کیونکہ اللہ کی کتاب تمہیں جھوٹا کہے گی اور قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں جھوٹے ہو جاؤ گے زلیل ہو جاؤ گے نہ بتایا کرو ان تم باتیں یہ باتیں بیان ہیں نہ کیا کرو تم جھوٹے ہو جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے اب بتائیں بھائی کوئی بندہ اتنا بھی پیسے کی خاطر حق کا دشمن بنتا ہے کہ رب کا دین ہی بیان نہ کرے گھروں میں بیٹھ کر بعض نصیحت کریں کہ حضور کے صاف بیان نہ کرنا اسلام کی ختم نبوت کی جو دلائل ان کی کتاب میں موجود تھے وہ بیان نہ کرنا صرف پیسے کی خاطر اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو آج ٹی وی پر بھی کہاں حق بیان کرنے دیتے ہیں کرنے دیتے ہیں وہاں چار باؤلی بٹھا کے حلالے پر اور موتے پر ایک دوسرے کو لڑا رہے تو جیسے کتے لڑتے ہیں کہ نہیں جیسے کتے نہیں لڑتے ہیں ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں بندہ ان سے صرف یہ پوچھے یار وہیں بیٹھے ہوئے سارے سال وہ، وہ مسئلہ تو حل کر دیں میں نے کہا، تو جو حراما کرتا پھرتا ہے، یہ تو پھر چلو نکاح کر کے کرتے ہیں نا جو بھی کرتے ہیں ہلا کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن تم جو سارا سال لڑکوں لڑکوں لوگوں کی ماؤ بہنوں بیٹیوں کو جبشن ڈال رہے ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی حساب ہے ان کو سینے سے لگا رہے تھے اس کا بھی کوئی حساب ہے اور وہ ویڈیو جناب فلمیں بنا کے لوگوں سے کروڑوں اربوں روپے مارتے ہو تم, ہو تم. وہ کیا ہے؟, کیا ہے بڑے حرام کو چھوڑ کے چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھے ہے یا نہیں ایسا اپنا کردار کیا اور مولوی بھی نام مرادا سندھ ہیں وہ نہیں کہتے ہاں بھی تم کیا کرتے ہو اپنا بھی تو بتاؤ اچھا کہہ رہے تھے جی مول بھی آپس میں لڑتے ہیں اچھا مول لڑتے ہیں تو تم نے جو رسول اللہ کے ختم نبوت کے ماننے والے تھے ان پر چلائی ہیں رمضان شریف میں روزے کی حالت میں چار چار ملا بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے بھی کبھی کسی نے پوچھا ہے ہاں بھی یہ بتاؤ تم جو ہرتیں کرتے وہ کیا ہے اصل میں ان کا مقصد جو وہ دینی احکامات جو باہمی اختلاف رکھتے ہیں ان کے مابین اختلاف ہے اختلاف بھی اتنا بڑا نہیں ہے وہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے بعض اوقات ہوتا ہے یا پھر جناب اس میں اختلاف فقی ہوتا ہے جو رسول اللہ السلام کی بارگاہ سے چلتا آ رہا ہے صحیح امت کی آسانی کے لیے جناب بیان کی گئے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو انہی باتوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور اچھال رہے ہیں صرف لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے دین سے بس اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا بگرنا یہ کمی اتنے دین کے خیر خواہ ہیں وہاں پہ بیٹھ کے جہاد کے حکام کیوں نہیں بیان کرتے وہاں بیٹھ کے یہ سارے کی دشمنی کیوں نہیں کھولتے ان کی منافقے کیوں نہیں کھولتے وہاں بیٹھ کے یہ بیان کیوں نہیں کرتے جناب ورلڈ بینک جو ہے اسے پیسے لینا حرام ہے یا حلال ہے وہاں کے مسائل کیوں نہیں بیان کرتے مرتے اتنے سارے مسائل پڑے ہوئے جن میں قوم الجھی ہے قوم ناکو ناک برباد ہو چکی ہے غرق ہو چکی ہے وہ بیان نہیں کرتے رمضان شریف میں پورا دنگل لگا ہوتا جیسے میلے میں کتے لڑ رہے ہیں سمجھ نہیں آتی اور ہماری عوام ایسی بھی وقوف ہے وہ خوش ہو رہی تھی آج جو بھابھیوں کو ایسا ٹھوکا لگایا ہے ہمارے فلاں مولوی نے کمال نہیں ہو گئی دوسرے دن وہ ڈھائے پڑتے ہوتے ہیں مولوی کو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب پتہ نہیں آج مطالعہ نہیں کر کے آئے اس لیے ڈھائے پڑے ہیں ان کے سامنے کیا کرے بندہ بتائیں میں حقیقت کہتا ہوں ان کے پروگراموں کو دیکھنا بھی آرام ہے نہ دیکھیں آپ کو اپنے دین کے بارے میں شک کو شبہ پیدا ہوں گے لوگ جو بھی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو کو جی یہ تو ایسے کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں وہ یہودی مولوی جو, جو, جو, جو تھے نا وہ اپنی عوام کو کہتے تھے وہ جو منافق بنے ہوئے تھے آتے تھے آ کی بارگاہ میں اور آکر کچھ سچ باتیں بیان کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے فما کہ وہ یہودیوں کے وڈیرے مولوی جو ہے وہ کہتے ہیں عوام کو فلاک تمہیں عقل نہیں ہے یہ باتیں کیوں بیان کرتے ہو تم یہ کیوں بیان کرتے ہو تمہیں عقل نہیں ہے اور تمہارے خلاف جائیں گی یہ باتیں کل کو پکڑ کے تمہیں زلیل کریں گے ہاں بھی تم نے کہا تھا بتاؤ اب کیوں نہیں مانتے پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تم کل جب تم کہو گے کہ ہم ان کے نبی کو نہیں مانتے تو تمہارا گر گربان پکڑے ہے کل تم کیا کہتے تھے تم کیا کہہ رہے ہو مسئلہ اکل علیہ السلام جب بنو رضا پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے نا تو وہاں کھڑے ہو کے اب انہوں نے کسی کو یہ نہیں بیان کیا تھا کہ ہمارے بڑے جو بندر اور خل بنے تھے کسی کو نہیں بتایا تھا یہودی بڑی کمی قوم ہے یہ بات تو چھپاتے ہیں بہت زیادہ چھپاتے ہیں تو یہودیوں نے کسی کو نہیں بیان کیا تھا کہ ہمارے بڑے بندر اور بنے تھے سام تشریف لے انہوں نے سام گھر والوں کی بےعدبی کی اور سام کی بھی گستاخی کی رضی اللہ تعالی سام کو دور سے دیکھا تو بھاگتے ہوئے آئے کہتے کہنے لگے حضور آپ یہیں تشریف رکھیں آگے نہ چلیں تو میں یہیں پہ آپ کے لیے خیمہ بنا دیتا ہوں آپ یہیں بیٹھ کے معائنہ کریں بس حضتم علی کی منشا یہ تھی کہ حضور یہی رکے کہ یہ نہ ہو کہ حضور سامنے آئے تو وہ کتے گالیاں دیں عقل شام کو اور عکل شام کو تکلیف ہو اکل سامنے میں علی مجھے لگتا ہے کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں مجھے حضرت علی نے کچھ کہا نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں عرض گزار حضور ایسی بات ہے آکل شام میں ٹھہرو مجھے مجھے جانے دو عکلِ شام تشیو لے ان کے قلعے کے سامنے کھڑے ہو کے آکل شام نے خنازیر بھائی باندروں اور بھائی جب واقع کہا رہا وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے وہ یہ کس نے بتا دیا ان کو کہ ہمارے بڑے بندر خنزیر بھی بنے تھے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اب ان زلیلوں کو یہ نہیں پتا تھا جس نے تمہارے بٹیروں کو بندر و خنزیر بنایا تھا اسی رب نے باہی کی ہے ابھی ہاں وہی رب بتاتا ہے ابھی بے کریم علیہ السلام کو اللہ اکبر تو یہ اس طرح کر کے چھپاتے تھے ہاں جی آپ نے یہ دیکھ لیا ان کے مولویوں کا حال اور ان کے جہلوں کا حال یہ اس وقت کے لوگ ہیں جو ابھی اپنے آپ کو خدا کا خوف رکھنے والا اور دین دار کہتے تھے آج کی تو پھر ضلیل ہیں اور وہ قوم کتنی بے دین ہوگی جو مسلمان بھی کہلائے ان کے پاس کا قرآن بھی ہو پھر بیٹھ کے کہ جی اسرائیل نے تو اتنی یونیورسٹیاں بنا لی اتنا آگے چلا گیا اور ہم پیچھے رہ گئے جن کے ملاوں کا یہ حال ہے ان کے وڈیروں کا ان کے یعنی من سہر شاہ کے صحبت میں رہنے والوں کا یہ حال ہے وہ آ کے رفت بار ہوتا تھوڑا سا سفر کر کے آئے تھے ہیر پھر, پھر کر کے رب کے کلام کہ رب کہہ رہے مانو تو بھی ٹھیک ہے نہ مانا جا سکے تو بھی ٹھیک ہے آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا ہمایو یہ کے پاگل <ہیں سؤال> یہ یہ نہیں سمجھتے یہ جانتے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہو <سؤال> <سؤال> اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تم چھپاتے پھر تو انہوں نے کہتے ہو کہ نہ بیان کرو بتائیں بھائی جو کچھ صاف کتاب تو آشریف میں موجود تھے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بیان کی یا نہیں بیان کیا آقای صلی اللہ کی ختم نبوت کا وہ آفتاب کیسے چمکے پھر وہ دشمن تھے ان کی دشمیاں خاکلود ہو گئی لیکن کریم آقای صلی اللہ علیہ کی ختم نبوت کے ماننے والے دیوانیں آج بھی چہار دانگ عالم موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا جی دیکھیں ان میں اب تک ان کا بیان ہوا جو کتاب کو پڑھتے تھے اور دوسرے گروہ کا وہ بیان ہوا جو اپنافاق اب تیسرا گروہ ان کا وہ کھٹا ہے جو تھا پکا انہیں کتاب نہیں پڑھنی آتی تھی بس مولویوں سے سن کے نا ان کی اپنی خواہشات کے بیٹے ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کا نظریہ یہ تھا اگر قیامت مت والدین ہم جانے بھی لگے نا تو ہمارے جو انبیاء ہیں ہمارے جو وڈیرے ہیں وہ ہمیں رب سے لڑ کر بھی رب کی مرضی کے خلاف بھی ہمیں پکڑ کے جہنم سے بچا لیں گے اور جنت لے جائیں گے ہمیں اتنے لاڑلے تھے وہ نوز بلّہ آج پیروں کے ماننے والے بھی ایسے ہی لڑ لے پیروں نے بھی کچھ دماغ ایسے خراب کیا لوگوں کا وہ بھی کہتے ہیں پتر تماز پڑھ نہ پڑ تو بچتا جائے گا تو کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب کہتے تھے کہ نمازیں وغیرہ سارا کچھ ہمارے ذمے ہے آپ بس بخشے جائیں گے آ جنت آپ کی پکی ہے بس. اور ایسے دور کے اندر فضائل سنانے لوگوں کو جب لوگوں کے اندر رب تبارک کو تعلق کا خوف ختم ہوا جا رہا ہو اور ایسے لوگوں کو اس وقت بے خوفی والی باتیں سنانی ہے ایسے وقت میں لوگوں کو یہ سنانا کہ غوث پاک فرماتے ہیں قادری جہنم جا نہیں سکتا مزے سے میں کہ قرآن ماننے والے جنم نہیں جا سکتے میں نے کہا یہ بھی تیری شان ہے بھائی ہے جنت کی چابی تجھ تیرے ہاتھ میں آئی ہوئی جسے چاہے بھیج دے جسے چاہے وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دے ہے عجیبہ ہمیں تو بھی تو یہ باتیں کرنا نا یہ ایسے وقت کے اندر جس وقت میں لوگوں کے اندر بے دینی پھیل چکی ہو لوگ خدا تعالیٰ کے خوف سے آری ہو چکی ہوں ڈاری نہ رہا انہیں مسجد خالی ہو چکی ہوں سین میں بھر چکی ہوں حیائی کے مقامات جو ہے وہ بالکل ایسے سمجھے کہ باہر لکھا ہوا ہاؤس فول ہو چکا ہے hein, وہاں پہ مسجد میں چار بندے بیٹھے دوسرے کے منہ دیکھ رہے ہوں ہاں جی نماز کا وقت کب ہوگا ہے تو ایسے حال میں ان کو بھی بیٹھ کے بندہ گئے بھائی تم بخشے وہ, hein, تو بتائیں وہ کہاں آئیں گے رب کے دن کے نزدیک وہ کہاں آئیں گے یہ لوگوں کو دیکھ کے ہیں لوگوں کا مزاج دیکھ کے بیان کے جاتا ہے ایک بندہ خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے ڈر رکھنے والا ہے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا اسے یہ باتیں امید والی بتائی جائیں پریشان نہ ہو اللہ خیر کرے گا مالک خیر کرے گا اسے یہ بتایا جاتا ہے جس بندے کو فکرین ہو وہ کہا جی دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی بچھے جائیں گے ہم تو گلڑے والوں کے مرید مرید یہ شیطان کی صفت ہے ہوئے شیطان کو شیطان شیطان مرید ہے وہ بھی جناب اپنے پیر کی وجہ سے جناب بکسے پڑے ہیں سارے جس کو دیکھو وہ سارے بخشے ہوئے جنت کے مالک لگے پھرتے ہیں جن کا اپنا یہاں گھر نہیں ہے ان سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی کہتا جی ساری جنت میری ہے جنہیں فردوس میں رہوں گا, گا میں, میں بھائی یہ امید رکھنے کا حکم تھا اس طرح کر کے یقین رکھ کے غداری کرنے کی تو اجازت کہیں رفت میں کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو امی ہیں کیا ہیں امی ہیں دیکھیں جی امی کا ایک معنی ان پڑھ ہے امی کا معنی ایک ان پڑھ ہے یہ عوام کے لیے بیان کر رہا ہوں اچھا عوام کے لیے ماں کی تعلیم ہے ابے کا سکھایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے سمجھ آئی ماں کی تعلیم ایسی ہوتی ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک سیابی انہوں نے کہا یارحم و اللہ وعلیکم السلام و لا امے کہا تجھے بھی سلام ہو تیری ماں کو بھی سلام ہو وہ آگے سے قوڑی کھا گیا اس نے کہا یہ تجھے کس نے کہا میری ماں کا بھی نام لے اس نے کہا ایک مرتبہ میں آکل شام کے پاس بیٹھا ہوا تھا آکل شام کے پاس ایک بندے کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ للہ کیا کہ ساتھ ہی لوگوں کو ہا السلام علیکم ہیں وہ اکلیہ تجھے بھی سلام ہو تیری ماں کو بھی تجھے بھی سلام ہو اور تیری ماں کو بھی اسے بڑا عجیب لگا کہ یہ مجھے تو سلام ٹھیک ہے میری ماں کو کیوں بھائی تو اکل شام نے بایا کہ یہ تعلیم جو ہے نا یہ ماں کی ہی ہو سکتی ہے الٹی ابے کی تعلیم یہ نہیں ہو سکتی کہ نہیں سمجھ ہے مسئلہ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ماں سے بھی سیکھے جتنی ضرورت کی چیزیں باقی ابے سے سیکھے کیونکہ ابا جو ہے وہ معاملات کو جانتا ہے وہ ماں کے پاس بیٹھتا رہتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے تو یہاں امی جو ہے اس کا تعلق عم سے ہے کہ اس کے بعد ماں کی تعلیم ہے بات تو ماں بیچاری کیا پڑی ہوتی ہے ماں تو کچھ بھی نہیں پڑی ہوتی ہے یعنی وہ بیچاری گھر کے کام کاج جانتی ہے اور کچھ نہیں جانتی رب تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر ان میں جو انپڑ پڑھ ہیں نا جی بس ان کے پاس ماں کا سکھا ہوا کچھ ہے تو بس لا یعلمون الکتاب الا امانج وہ کتاب تو جانتے نہیں ہیں تو رات انہیں کوئی علم نہیں ہاں بس ان کی تمنائیں ہیں بس وہی لے کے پھرتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے ہمارے بڑے بڑے جو تھے وہ انبیاء تھے رب تعالیٰ نے چاہا بھی سی کہ ہم جنم جائیں پھر بھی وہ آگے آ جائیں گے ہمیں بچا لیں گے نا جی یہ باتیں وہ کرتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ایسی بزین بنائے بیٹھے ہیں اللہ تبارک تعالی نے آگے ان کے مولیوں کی ہیرا پھیری جو ہیں وہ بیان کی بارک وطال نے بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں وہ کتاب تو جو ہے نا وہ تو رات نہیں اپنی طرف سے مسائل لکھتے تھے آکل سام کے خلاف حضور کے اسبدیل کر کے لکھتے تھے اچھا رفتار نے کہ سم من عند اللہ. وہ پھر اپنی طرف سے لکھ کے حضور کے اساف تبدیل کر کے لوگوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے <تصفح> لوگوں اللہ تعالیٰ کے لیے آگے نے کوشا فرمایا دو باتیں فرمائی را ہے۔ ان پر جو یہ باتیں لکھتے ہیں اور توف ہے ان کی کمائی پر یہ رب فرما رہا ہے خالق اور مالک فرما رہا ہے میں بربادی ہے ان کے لیے جو یہ لکھتے ہیں اور بربادی ہے اس کے لیے جو وہ کمائی کرتے ہیں کمائی پر کمائی بھی برباد ہو اور یہ بھی برباد ہو بتائیں بھائی سام اصحاب شریفہ یعنی جس میں یہ سام کا وصف بیان ہوا تھا کہ سام کا سفید، نورانی چمکدار ہوگا، اس میں لکھ دیا کہ ان کا رنگ گندمی ہوگا مٹی کی طرف مائل ہوگا حضور کے جہاں پہ قد لکھا ہوتا میانا قد ہوگا شام کا وہاں پہ نوز انہوں نے لکھ دیا بہت لمبا اچوڑا قد ہوگا یہاں پہ لکھا ہوتا عقالی مبارک جو گنگرالی ہوں گی وہاں انہوں نے لکھ دیا الجھی ہوئی ہوں گی کنگھی بھی نہیں کی ہوگی مٹی ہٹی مٹی ہوگی, ہوگی ایسے کمی تھے تو بتائیں جی ان کی ایسی کمائی اور ایسی لکھائی رب تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ لکھنے والے بھی برباد ہوں اور ان کی کمائی بھی برباد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توقی